جزاک اللہ خیر امید ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے میری آواز امید ہے کہ آپ کو آ رہی ہوگی وائس اگر اوکے ہے تو مجھے بتا دی اللہ جی جزاک اللہ مدینہ ان شاء اللہ تبارک تیرویں سپارے کا ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ یوسف شریف سے متعلق درج چل رہا ہے تو تیروں ہے آیت نمبر 53 سورہ یوسف الشیطان الرجیم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 اللہم سجدنا محمد معدن الجود آج آغاز ہو رہا ہے سورہ یوسف شریف سے اور میں سپاری کی پہلی آیت میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَمَا نفس ربی, ربی غفور ترجمۂ تنزول ایمان اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے تو یہ آئے سم برقری پن ہے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہے یا عزیز مصر کی بیوی بی ہے اور مشہور قول یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے اور مانا یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو خطاؤں سے پاک قرار نہیں دیتا کیونکہ انسانوں کی نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں تو یہ آج فرما رہے ہیں ورنہ کرام علیہ السلام تو, تو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت بحر ال کرم فرمائے تفسیر الرفان کے اقرار و اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں نے اپنی براعت کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیبت میں اس کی خیانت نہیں کی ہے اور میں اس کے اہل کی حرمت خراب کرنے سے مجتنب رہا ہوں اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں جس کے بعد آپ کے خیال مبارک کی طرف گیا کہ اس میں اپنی طرف بات کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں شاہ خود مینی اور خود بسندی کا شاہبہ بھی آئے اس لیے اللہ تبارہ کا بطالہ کی جناب میں تواز و انتظار سے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا مجھے اپنی بے گناہی پر ناز نہیں ہے اور میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار نہیں دیتا نفس کی جنس کا یہ حال ہے یہ بے شک نفس و برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کی فضل و رحمت سے ہے اور معصوم کرنا اسی کا کرم ہے ان نہ ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے انہیں یعنی بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ کے حسن صبر حسن ادب قید خانے والوں کے ساتھ احسان محنتوں اور تکلیفوں پر ثباط و استقلال رکھنے پر مطلب ہوا تو اس کے دن میں آپ کا بہت ہی عظیم اعتقاب جو ہے وہ پیدا ہوا چنانچہ آئے نمبر چوند ہے ارشاد خدا بندی ہے وہ قول مالی کتنی وقال استخلصه فلما کل اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے چن لوں پھر جب اس سے بات کہی کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں تو امام فخر الن رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس بادشاہ سے مراد کون ہے بعض نے کہا اس سے مراد عزیز مصر ہے یعنی بادشاہ کا وزیر اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد بادشاہ ہے یعنی الولید بن ریان اور دلیل یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے لیے مخصوص تھے اس سے معلوم ہوا کہ اس میں مل بادشاہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاۃسلام جب قید میں تھے تو ان کے پاس حضرت جدریل امین علیہ السلام آئے اور کہا دعا کیجیے میرے لیے کشادگی اور قید سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے اور مجھے وہاں سے رزق رزقاف فرما جہاں سے مجھے گما بھی نہ ہو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قید سے رہائی کا سبب پیدا فرمایا سورہ طباف کی آیت نمبر دو اور تین کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روئس کا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گماہ بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ معتقد تھا اور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا اس کی وجوہات کئی ہیں بادشاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی لگ سے بہت متاثر ہوا تھا کیونکہ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر سے اس کے تمام ارکان دولت, ارکان دولت عاجز ہو گئے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے برجشتہ اس خواب کی تعبیر بتائی اور اس کو جو پریشانی لاحق ہونے والی تھی اور اس قوم پر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ضبط سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ علیہ السلام کی وراعت ظاہر نہ ہو جائے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ادب اور احترام اور ان کی پردہ پوشی کی صفت سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے حالانکہ آپ کی غرض عزیز مصر کی بیوی کا حال معلوم کرنا تھا جس نے آپ پر توہمت لگائی تھی لیکن آپ نے اس کا پردہ رکھا اور باقی عورتوں کا ذکر کیا جبکہ باقی عورتوں سے بھی آپ کا واسطہ عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے ہی پڑا تھا اور آپ اسی کی تہمت اور الزام کی وجہ سے اس قید میں گرفتار ہوئے تھے اور یہ آپ کا نہایت درجے کا صرف اور حوصلہ تھا وہ آپ کی پاکیزگی اور پارشائی اور آپ کے ٹھوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی متاثر ہوا کیونکہ جو آپ پر تہمت لگانے والے تھے ان سب نے آپ کی ان تہمتوں سے بڑا اعتراف اور قرار کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا کافی ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا آپ نہا دھو کر قید کے کپڑے اتار کر عمدہ لباس پہنے اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے پہلے قید خانے کے دروازے پر لکھ دیا یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے یہ دشمنوں کے ہنسنے کا موقع ہے اور سچوں کی تجربہ گاہ ہے جب حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاط و السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو یہ دعا کی اے اللہ میں اس کی خیر سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں اور جب اس کے پاس داخل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں کلمات کہے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے اپنے ساتھ مخصوص کرنا چاہا تھا کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی عمدہ نفیس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیر اس چیز کے مالک ہو جائیں جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا میں اپنی اہلیہ اور قام کے سوا کو اپنی ہر چیز میں شریک کرنا چاہتا ہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا حالانکہ میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے اس وقت آپ کی عمر تیس سال تھی اور اس وقت آپ جوان تھے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ساکی سے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی حالانکہ بڑے بڑے جادوگر اور کا ہیل اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے تھے پھر بادشاہ نے یہ فرمائش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے بالمشافہ خواب کی تعبیر بیان کریں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ پہلے اس کا دیکھا ہوا خواب بیان کیا پھر اس کی تعبیر بیان کی فرمایا بادشاہ تم نے خواب دیکھا کے ساتھ بہت حسین و جمیل اور موٹی تازی گائیں ہیں جو بہت خوش نما اور بری معلوم ہوتی ہیں ان کے بچے ان کا دودھ پی رہے ہیں وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے پر آئیں جس وقت آپ یہ حسین منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اچانک دریا کا پانی زمین میں دھنس گیا اور اس کی کیچڑ میں سے ساتھ دبلی پتلی گائیں نمودار ہوئیں ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے ان کے پیٹ سکھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے والے بچے نہ تھے ان کے لمبے لمبے دانت اور داڑیں تھی کتے کی طرح ان کے پنجے تھے اور درندوں کی طرح ان کی سونڈ تھی وہ ان فربا گائےوں پر حملہ آور ہوئی اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے دئندوں کی طرح ان کو چیر پھاڑ ڈالا اور ان کا گوشت کھا گئی اور ان کی کھاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور ان کی ہڈیوں کو رضا ریزا کر دیا آپ یہ منظر دیکھ کر اس پر تعجب کر رہے تھے کہ یہ دبلی پتلی گائیں کس طرح ان سربا گایوں پر غالب آ گئی اور ان گایوں کو کھانے کے باوجود ان دبلی گایوں کی جسامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا پھر اچانک آپ نے صاف سرو تازہ اور سر سبز خوشے دیکھے جو دانوں اور پانی سے بھرے ہوئے تھے اور اسی کھیت میں دوسری جانب صاف خشک خوشے تھے وہ نہ سر سبز تھے نہ ان میں دانوں اور پانی تھا ان کی جڑیں کیچڑ اور پانی میں تھیں جس وقت آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا منظر ہے کہ ایک طرف یہ سرسبز اور پھلدار خوشے ہیں دوسری طرف یہ دونوں ایک ہی کھیت میں ہیں اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں جب تیز ہوا چلتی تو سیاہ اور خشک پودوں کے پتے اڑ کر سرسبز سبز پودوں پر جا کر گر جاتے تو پھر ان میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کر سیاہ ہو جاتے پھر اے بادشاہ آپ خوف زدگی کے عالم میں بیدار ہو گئے تو پھر بادشاہ نے کہا اللہ کی کزن یہ بہت عجیب و غریب خواب تھا اور جس طرح آپ نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل قریب ہے تو اے صدیق آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیر ہے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ خوشحالی کے ان سر سبز سالوں میں آپ غلے کو جمع کر لیں اور ان سالوں میں زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں کیونکہ ان سالوں میں اگر آپ نے پتھر اور بجری میں بھی گندم گوئی تو اس سے بھی گندم اگائے گی اور اللہ تعالیٰ ان میں بہت روئیدگی اور برکت فرمائے گا پھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کرائیں بس اس گندم کا بوسا جانوروں کے چارے میں استعمال ہوگا اور گندم لوگوں کی خوراک بنے گی پھر جس گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصر اور اس کے مضافات کے لیے کافی ہوگی اور دور دراز سے سفر کر کے لوگ آپ کے پاس گندم لینے کے لیے آئیں گے اور اس کو فروخت کرنے سے آپ کے پاس مال و زر کا اتنا بڑا ذخیرہ خزانہ جمع ہو جائے گا جو آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا پھر بادشاہ نے کہا کہ میرے اس کام کی نگرانی اور اس کا انتظام کون کرے گا اگر میں شہر کے تمام لوگوں کو بھی اکٹھا کر لوں تو وہ اس کام کو خوش خوشلوبی سے نہیں کر سکیں گے اور ان سے ایمانداری اور دیانتداری کی بھی توقع نہیں ہے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا امیر مقرر کریں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعویر اور قحط کے مشکل حالات کا حل بتایا تو بادشاہ نے کہا آپ آج ہی ہمارے نزدیک مختصر اور امانت دار ہیں کیونکہ مکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس قدرت اور علم ہو کیونکہ قدرت سے وہ حسب منشا تصرف کر سکے گا اور علم کے ذریعے ہی اس کو معلوم ہوگا کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے اور جو شخص امانت دار ہوگا وہ اسی کام کو کرے گا جس کا کرنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوگا نہ کہ وہ کام جو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ہے یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر قرض دے بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں تو دہشا کہ ترجمے سے ہی ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ صلاطلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ آپ کو خزانوں کا جو ہے وہ نگران مقرر کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ آپ نے یہ بادشاہ سے کہا تھا فرمایا تھا کہ اپنی قلم روح کے تمام خزانے میرے اس کی پرد کر دے بادشاہ نے کہا آپ کے ذائقہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے اور اس نے اس کو منظور کیا مسائل حدیث میں طلب امارت کی ممانت آئی ہے اس کے لیے یہ مانا ہے کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں اور اقامت احکام الہی کسی ایک شخص کے پاس خاص نہ ہو اس وقت امارت طلب کرنا مقروب ہے لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو احکام الہی کی اقامت کے لیے امارت طلب کرنا جائز بلکہ واجب ہے رضرت یوسف اللہ اسلام اسی حال میں تھے آپ رسول ہیں محمد کے مسئلہ کے عالم ہیں یہ جانتے ہیں کہ قدر شدید ہونے والا ہے اس میں خلق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی طبیل ہے کہ انعام حکومت کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں اس لیے آپ نے ہمارا طلب فرمائی تو ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول کرنا بنی سے اقامت عدل جائز ہے اگر احکام دین کا اجرا کافی یا فاسک بادشاہ کی تمکین کے بغیر نہ ہو سکے تو اس میں اس سے مدد لینا جائز ہے اپنی خوبیوں کا بیان تفاقر و تکبر کے لیے ناجائز ہے مگر دوسروں کو نفع پہنچانے یا خلق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں اس لیے اضردی سکول السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت اور علم والا ہوں تو اس میں بہت نکاح ہیں جن میں سے چند ایک میں نے حرض کیے ہیں میرا پاک عز ارشاد فرما رہا ہے ستاون فالف یش الْمُحْسِنِينَ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے رہے ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے رہے ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائے اور ہم نیکوں کا ازر ضائع نہیں کرتے ولا عَجرُ آخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگار رہے جب حضرت علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے تو اللہ تعالی نے بادشاہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ میں نے ایسا کر دیا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا اور اللہ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام راضی نے یہاں یہ نقطہ آفرینی کی ہے کہ بادشاہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پورا کر سکتا تھا جب اللہ تعالی بادشاہ کے دل میں اس بات کا دعائیا اور باعثہ اور محرک پیدا کرتا بادشاہ اس کام کا ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب ذکر کرنے کے بجائے مؤثر حقیقی کا ذکر فرمایا تو جہاں تک عزیز مصر کی بیوی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کا تعلق ہے اس بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے بھائی حضرت یوسف پر رحم فرمائے اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو تو بادشاہ ان کو اسی وقت مقرر کر دیتا لیکن اس کہنے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کام کو ایک سال مؤخر کر دیا اور وہ اس سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے اور اسی صنعت کے ساتھ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا ان کے سر پر تاج رکھا ان کی میان میں تلوار لٹکائی اور ان کے لیے سونے کا تخت رکھا جس پر یاقوت اور موتیوں سے کام کیا ہوا تھا اور ان کو ریشمی ہلے پہنائے ایک قسم کے کپڑے کی دو چادروں کو اللہ کہتے ہیں ایک چادر تہبند کے طور پر باندھی اور دوسری چادر اوپر اوڑی جائے پھر بادشاہ نے کہا آپ تاج پہن کر تخت پر رونق افروز ہوں حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے دربار کے تمام سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے اطاعت گزار ہو گئے بادشاہ گھر جا کر بیٹھ گیا اور مصر کے تمام و حضرت یوسف علیہ سلطوسلام کےپ کر دیے اور مصر کے سابق وزیر عزیز مصر کو اس نے ان کے عہدے سے معذور کر دیا اور اس کے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا کیا کہ ابن زید نے کہا کہ مصر کے بادشاہ کے بہت کثیر خزانے تھے اس نے وہ تمام خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے تمام فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ العمل قرار دیا پھر انہی ایام میں عزیز مصر مر گیا پھر بادشاہ نے عزیز مصر کی بیوی بی ضولح خان کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس خلوت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جس کا تم مجھ سے پہلے ارادہ کرتی تھی اس نے کہا اے بہت سچے انسان مجھے ملامت نہ کرو میں ایک حسین جوان عورت تھی اور میرا شوہر عورت کی خواہش پوری کرنے پر قاطب نہ تھا اور تم غیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے بس مجھ میں میرا نفس غالب آ گیا اور تم پر میری شہوت کمی ہو گئی اور تمہارے ساتھ جو میری محبت تھی وہ میری عقل کو کنٹرول نہ کر سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سمواری پایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے افراسین بن یوسف اور میسا بن یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کیا اور مصر کے تمام مرد اور عورتیں آپ سے محبت کرنے لگے الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھاون انسٹھ ساٹھ اور اکسٹھ یہ چار آیتیں میں تلاوت کر رہا ہوں ارشاد خدا بندی ہے وجا اخوت فلو علوم ون فیرون اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے ولمّا جحر جحر اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہا اپنا سوٹیلا بھائی میرے پاس لاؤ کہ اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں۔ فئن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا۔ وان سنرو ثنورا وید عنه ابا هو و انا و انا لفا <لَفَاعِلُون> بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہمیں یہ ضرور کرنا تو یہ چار آئےتے ہیں جو کہ آپ نے سماعت فرمائی ہیں دیکھیے جب تمام شہروں میں قحط پھیل گیا اور جس شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قحط پہنچ گیا اور ان کے لیے روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور ہر طرف سے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مصر کا بادشاہ غلہ فروخت کر رہا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جو لوگوں کو گندم فروخت کر رہا ہے تم اپنی رقم لے کر جاؤ اور ان سے غندہ خریدو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دس بیٹے سوائے بنی امین کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہوں اور یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا اور اللہ تعالیٰ نے کنویں میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اس کی تصدیق کا سبب بنا اور وہ وحی یہ تھی کہ ایک وقت یہ آئے ایسا آئے گا کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کرو گے اور اس وقت ان کو تمہاری شان کا پتہ بھی نہ ہوگا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان دیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہچان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کرو گے نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی یہ دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کے منتظر تھے اور جو لوگ بھی دور دراز سے غلہ لینے کے لیے مصر آتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے متعلق تفتیش کرتے تھے اور معلومات حاصل کرتے تھے کہ آیا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں رہا یہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کیوں نہیں پہچانا تو اس کی کئی وجوہات ہیں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دربانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ غلہ خریدنے کے لیے باہر سے آنے والوں کو ان سے فاصلے پر رکھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بال گفتگو کرتے تھے اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے اور یہ بھی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو اس وقت وہ کم سن اور بچے تھے اور اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مبارکہ آ چکی تھی شکل و صورت میں کافی تغیر آ چکا تھا جمان تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے گلے میں سونے کا توق تھا اور ان کے سر پر سونے کا تاج تھا تو اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھول چکے تھے جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً چالیس سال گزر چکے تھے ان اسباب میں سے ہر سبب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا عرصہ پہلے کے شخص کو انسان بھول سکتا ہے تو کسی چیز کو پہچان لینا یا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں یہ معرفت پیدا نہ کی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول محقق ہو آپ ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کریں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر آئیں یعنی حضرت بنیامین کو اس کی کئی وجوہات ہیں دیکھیے غلہ فروخت کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہر شخص کو ایک بار ایک بار شطر دیتے تھے یعنی صرف ایک اونٹ پر غلہ لاد کر دیتے تھے اس سے زیادہ دیتے تھے نہ کم حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے دس بھائی آئے تھے تو آپ نے ان کو دس بار شر دی انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی بھی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اپنے بڑھاپے اور شدت سے غم کی وجہ سے نہیں آ سکا اور ان کا ایک اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آ سکا اور ان دونوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے تعام کی ضرورت ہوگی اس لیے براہ کرم دو بار شطر غلّہ اور, اور مرمت فرمائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا باپ تو خیر بوڑھا اور معذور ہے لیکن اس بھائی کو تمہیں اگلی بار لانا ہوگا ورنہ تم کو غلہ بالکل نہیں ملے گا تو جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بکریاں چراتے ہیں ہم پر کہا پڑا تو ہم غلہ خریدنے آئے ہیں آپ نے پوچھا تم لوگ جاسوسی کرنے نہیں آئے انہوں نے کہا ماں غلہ ہمارا باپ سچا نبی ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں ان کا نام یاقوب ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو انہوں نے کہا ہم بارہ بھائی ہیں ہم میں سے ایک فوت ہو گیا اور ایک باپ کے پاس ہے اس کو دیکھ کر اسے فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہاتھ ہوتی ہے اور ہم دس بھائی ہیں جو آپ کے پاس ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم ایک کو یہاں بطور ضمانت چھوڑ کر جاؤ اور اگلی بار اس بھائی کو لے آنا پھر انہوں نے قرآن دازی کر کے شمعون کو بطور رہن حضرت یوسف علیہ السلام تو اس مقام پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیا مین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی میں ان کو بہت رنج ہوگا تو انیا مین کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے لیے یہ کیوں اقدامات کیے وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ وہ بنیا مین کو بلوائیں اور انہوں نے اتباع وحی میں یہ اقدام کیا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں مبتلا ہو اور اس طرح ان کا ثواب زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ اس کاروائی سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے پر متنوع ہو سکے کیونکہ خصوصیت سے بنیامین کو ملوانے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہو سکتے تھے کیونکہ وہ دونوں سگے بھائی ہیں تو بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر باسٹھ تریسٹھ اور چونسٹھ تین میں تلاوت کر رہا ہوں ارشاد فرمایا اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورجیوں میں رکھ دو شاید وہ اسے پہچانے جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئے فلما رجاو الاسل پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ ہم سے غندہ روک دیا گیا ہے تو ہمارے بھائی کو ہمیں لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے کالا مانو کم علیہ اللہ کما امین تو تم اخیم قبل فل خیر و حم الراہ کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کروں کر جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا وہ اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان صبح نندہ یہ آئے سمبر باسٹھ ترسٹ اور تین آئے ہیں تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے یہ کہا کہ انہوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے وہ ان کو بوریوں میں رکھ دو اور اس طرح رکھو کہ ان کو بالکل پتہ نہ چلے تاکہ جب یہ گھر لوٹیں تو اس رقم کو دیکھ کر دوبارہ آ جائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس حکمت کی وجہ سے ایسا کیا ایک دور کرتا ہوں کہ جب وہ گھر جا کر بودیاں کھولیں گے اور ان کو اپنی قیمت واپس مل جائے گی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرم اور صحافت سے متاثر ہوں گے دوبارہ آنے کے لیے راغب ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے بعد مزید غلط خریدنے کے لیے رقم نہ ہو اس لیے انہوں نے وہ قیمت بودیوں میں رکھوا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ قحط سے زمانہ ہے ہو سکتا ہے ان کے باپ کا حق تنگ ہو اور ایام قحط میں جبکہ ان کے بھائیوں اور باپ کو گلے کی سخت ضرورت تھی تو ایسے حالات میں انہوں نے ان کو فدا رحم کے خلاف برا جانا اس لیے چپکے سے وہ رقم واپس جو ہے وہ کروا دی بے شک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بدسلوکی کے جواب میں نیک سلوک کیا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی بسرت مثالیں ہیں جو آپ نے لوگوں کی بد سلوکی کے مقابلے میں ان کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا تو یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلام کے واقعات الحمدللہ پیش کیے جا سکتے ہیں تو اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے انہوں نے اپنے بیٹوں کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا اور بلاخر ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دوبارہ ان کے کہنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر کیسے تیار ہو گئے تو اس کے بھی کئی جوابات ہیں ایک تو یہ کہ وہ ظاہر کافی بڑے ہو چکے تھے حضرت بنیامین اور نیکی اور تقوی کی طرف مائل ہو چکے تھے اور اب ان سے سابقہ کاروائی کی توقع نہیں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بنیامین سے اس طرح حسد اور بغز نہیں رکھتے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے رکھتے تھے ہر چند کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پہلے اعتماد کرنے کا تجربہ ترق تھا لیکن قحط کی وجہ سے حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گئے تو بارحال انہوں نے بھیج دیا اب میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 67 اور 68 ہیں دو آیتیں ہیں تلاقت کرتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> جی آیت نمبر 64 تک جو ہے وہ میرا خیال ہے میں نے تلاوت کی تھی جی تو اب آیت نمبر جو ہے ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی آیت نمبر پینسٹھ اور 66 کی رہ گئی ہیں ان کا بھی آپ جماعت فرما لیں و لما فت مد اہم وجا بیدا و نیرنا و محفوظ بغیر غالی کا کئی لسی اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اپنی پونجی پائی کے ان کو پھیر دی گئی ہے بولے اے ہمارے باپ اب اور کیا چاہیں یہ ہے ہماری پونجی کے ہمیں واپس کر دی گئی اور اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کرے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں کال علم ارفی وکیل کہا میں ہر جیسے تمہارے ساتھ نہ لے گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ اہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آو گے مگر یہ کہ تم گھر جاؤ پھر جب انہوں نے یاکوب کو اہد دے دیا کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وَقَالَ من بَنَجْيَا لَا تَدْخُلُوا من بَادٍ وَاحِدٍ وما مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرْرِقَ وَمَا عنكم من عَنْكُم ان اللہ اور کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا حکم تو سب اللہ ہی کا ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے ولما درخل من حصو امار ابوہم ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیئن الا حاجتا فی نفسی معقوب قضاہا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ رغب ارشاد فرماتا ہے اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا ہاں ال یاقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور بے شک وہ صاحب علم تھے ہمارے سکھائے تھے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے تو یاد نمبر سکسٹی ایٹ سکسٹی سیون اس سے پہلے سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ دس بیٹے بہت خوبصورت اور باکمال تھے مصر کے چار دروازے تھے جب دس بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا جگر دس کے دس ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اس لیے فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے الگ دروازوں سے داخل درواز درواز درواز درواز درواز سیدنا درواز ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے بلکہ ابو دعود ارمیزی میں بھی ہے کہ نبی پاس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر بر حق ہے اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا اور بخاری کی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ربیق اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بد کے دم کرانے کا حکم دیا تھا اور بخاری کی حدیث ہے حضرت عمر سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا زرد تھا یا سرخی مائل سیاہ تھا باہر ہار اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا تو اقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے قبارل یہاں نظر سے متعلق جو ہے وہ تفصیل اور روایتیں بیان کی جا سکتی ہیں تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ صلاح اسلام نے اس وجہ سے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مختلف جو ہے وہ داخل ہونا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا اب جب یہ دس کے دس بھائی حضرت بنیا مین کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اللہ اکبر تو وہ کیا منظر تھا کیا مطلب سما تھا کیا گفتگو ہوئی کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا بھائیوں پر کیا حالت ہوئی تو انشاءاللہ یہ سب تفصیل میرے رب نے چاہا تو کل آپ سن سکیں گے تو کوائد نمبر سکسٹی نائن سے انشاءاللہ کل ہم نے پھر کرتے قرآن کا آغاز کرنا ہے تیرواں سوارہ ہے اللہ رب العزت دست کو قبول فرمائے آمین آمین امین اللہ ثم آمین, آمین وما علین البلا گلم تو الحمدللہ للہ درس قرآن آج ہوا اور آیت نمبر ترپن سے لے کر آیت نمبر سڑسٹھ سڑ تک تو ان اللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر انہتر سے ان ہم پھر درس کا آغاز کل کریں گے میرے یہاں نیٹ کی پرابلم تھی اور نیٹ جو میرے پاس سائبر نیٹ کڑی ایسا در اصل وہ آن نہیں ہو رہا تھا جس کی بنا پر میں دو تین دن ہر نہ ہو سکا میں نے حسان بھائی کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا بلکہ رضوان بھائی کو بھی میں نے فون کیا تھا لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی اور ان کا فون بار مجھے نہیں آیا لیکن حسان بھائی سے پھر میری بات ہو گئی تو میں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا الحمدللہ الحمد ہوا ہے تو حاضری ہو گئی پھر بھی اگرچہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے پھر بھی میں معذر چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری اور رہے گا اللہ نے چاہ تو سب تعالیٰ ناز پلے فرما دیں تو ناز کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائیں گے تشریف لائیں دل میں مدینہ جزاكم اللہ خیرہ